الحدی حوصنی تاریخ و کلام کی دار و ذکر کی کان رسول اللہ مزاج رسحد دسو قلب جکی نبی علیہ السلام او خبر بے خبر اکثر فا طرف اہر سما عنادت گرامی دی نبی علیہ السلام تحدث پہند خبر کے داؤ چتاؤ بن نظر اسما ترفار د انتظار دراطود جبریل یا دفاع د انتظار د وحی یاد وجر شو و محمد ن رفی کالاتا صلی اللہ علیہ وسلم تو سلام کلام کام تبر السلام کی ترسیلا دادو سبب دفاع دا وزاحت معامل وزاحت کے اندر ویر مدر جلتی جلدی نوازو نوا جملہ تو بری جملی نبیلابوسلام کلامن فسلن کلام مبسول دیو بلنا یو جملہ تو برے جمنی نفیلا دیو جن یب ہم ہوں کل نمان سب کی وزاحت تفصیل روپے پدے بانے ہرا چاچ باور کا خبر پائے بنو روکے ہر کلام چش رونی شفا کی کارا